اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ان میں اسے ایک حصہ دار ٹھہرایا تو بولے یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں اور یہ ہمارے شریکوں کا تو وہ جو ان کے شریقوں کا ہے وہ تو خدا کو ناؤ پہنچتا اور جو خدا کا ہے وہ ان کے شریقوں کو پہنچتا ہے کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں